خدبہ نمبر تیس آپ علیہ السلام کا ارشاد اگرامی قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقت کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لو امرت به لکنت قاتلا او نعیت عنه لکنت ناصرا غیر ان من نصره لا يستطیعن يقول خبله من انا خیر من۔ ومن لا يقول نصره من هو خیر من لی. یاد رکھو اگر میں نے اس قتل کا حکم دیا ہوتا تو یقیناً میں قاتل ہوتا اور اگر میں نے منع کیا ہوتا تو یقیناً میں مددگار قرار پاتا لیکن بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ جن بری امیہ نے مدد کی ہے وہ اپنے کو ان سے بہتر نہیں کہہ سکتے ہیں جنہوں نے نظر انداز کر دیا ہے اور جن لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے مدد کی ہے وہ ہم سے بہتر تھا. اس قتل کا خلاصہ بتائی دیتا ہوں عثمان نے خلافت کو اختیار کیا تو غیر مناسب طریقے سے اختیار کیا اور تم گھبرا گئے تو بری طرح گھبرا گئے اور اب اللہ دونوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے